عامل استاد الاما حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عام صاحب چشتی دامن برکات کو ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرے تقیر نارے ری رسالت نی رسالت نعرے تحقیر نعر حیدری نر حیدری پسلا تو ورسلہ معلا سید دل امبیا عریم رجا امی مل جو بلا تام دونوں بالخطا محمد مذن المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والصفا اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله آ مند بلا سداح مولا الله سد کری مل میلہ نا منو سلو آلے وسل مو تسلی سارے دوست شوق شوق نال بلند آواز سلا دو سلام والے گیا سیری یار رسول اللہ والا لالا سواب گیا سیدیا حبی بل اصل تو سلام علیہ سید ملبی والا علکا وا سہابیا رحمت آلمی ارباب <تصفح> صدور صاحبزادہ والا شان مخدوم ملت اسلامیہ حضرت میاں محمد خلیل صاحب مجدی نقش بندی اور مخدوم المقادی محسن اہل سنت حامی صدق و صفا حضرت میاں محمد حنیف احمد صاحب نقش بندی مجدی دیگر سجادہ نشینان حضرات معزز سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم میرے تو قبل خطیبے پاکستان حضرت مولانا الہی الاحباغ صاحب زیائی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے سن بندہ ناچیز اپنی بے علمی خواہشات نفسانی دا اعتراف کردہ ہو خاج گانے نقش بند دے آستانے علیہ گھنگ شریف دلتے بیٹھ کے آجی نال دعا گو ہے رب العالمین میں شیطانی نفسانی خیالات خواہشات اور گمراہیاں تو محفوظ فرماوے صحیح سوفیائے کرام والا رستا عطا فرمائے ریزا گرامی بندہ ناچیز دی عرشا دراز تو آستانہ آلیا ہاضا دے حاضری ہوں جناب تھی ایتھے کئی مرتبہ مینو سن چکے ہو اور تقریبا ہر پہلو کے خطاب سنے نے دھماکہ خیز ختاب بھی سنے نے اصلاحی خطابات بھی سنے نے روحانیت نو بیدار کرنے والے خطابات بھی سنے نے توسان اج میں جناب دے سامنے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 یہ واقعی صحیح گل ہے گفتہ گفتہ اللہ بوت گرچ آل حلق میں ابد اللہ بود کہ صوفی دے دل پہ صوفی تو مراد صوفی سابن والا نہیں صوفی تو مراد میئر رحمت علی سرکار جیسے صوفی مراد سمجھ آئی کہ نہیں میرے ورگے جنہیں دہری جارگن چ رکھی بھی سارے سوفی نے لیکن یہ سوفی اس طرح بدنام ہو گیا ہے۔ حقیقت چاندے نے اس بندے نو جدا نفس مر جب دیا سفتوں میں رنگیا اللہ نفس مرن کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی پیڑیاں سفت سارا ختم ہو جان ادرو تے سفت الہ اللہ دے حبیب والیا پیدا ہو جائیں سوفی وہ آخیا جا گل سمجھ آئی کہ نہیں میں <متصف> پنجابی جا جٹ جا, جا, جا بندہ تمہیں پتا تمہیں ایسے لفظ سمجھاوا گا ان شاء اللہ لفظ والا بھی گڑتے جاؤ گے تو جناد والا سوفی جا جی جمع سوفیا بنتی ہے جہاں کا اندر صاف ہوں کینے تو بوگز ہسد تو وڈیائی تو یہ ساریا پیڑیا تو کو جنہ دل صاف شفاف ہوں انہوں سوفی آخیا اس سوفی دا, دا کیونکہ میں نفس مر چکے ہوندے نے پھر وہ تے خدا بولدی گند جہی ہے وہ دل میں اثر کر دیپیا او بندے پاپیا زمانے کے بدن لوک نے صاف کر کے تے نیک نام بنا دینا ہے ان سبت مجلساں میں بیٹھ کے انسان و نظر دی اصلاح ہو جاتی ہے اور تے سامنے نے میاں صاحب رحمت اللہ بڑے بڑے بدماش پاپی بندے جڑے جی نے میاں صاحب نے رب بھی ایسی ہوب پا دی جہاں ڈاکے گزردی سن رب کی عبادت گزر تو اس با سفا اے ہو جائے صوفی با سفا جڑے جی نے انہ دا انہ دا انہ دا ایک میرے شیخ کے مکرم نے تو انہوں نے ایک جملہ ایک دن ارشاد فرمایا میں اس کی گہرائی کما حق ہکوں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ کی اللہ کے پیاروں نے بول پھر رب دے پیارے ہی سمجھ سکتے, میرے ورگا نقش بندہ کی سمجھے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا تھوڑا نیڑے تہنوں بھی لے چلوں گا جنہیں میں پہنچیا وا ضرورت سے رابطہ کی پہلا طبقے سمجھ لو ایک طبقہ ہوں دا ہے عوام دا دا؟ دا. عوام دا. دوسرا طبقہ ہے حکمران دا تیسرا طبقہ ہے علماء دا چوتھا طبقہ ہے علیاء دا یہ چار طبقے نے انہوں دا آپس رابطہ کیون ضروری ہے کی دی ترتیب ہے جناب کے سامنے بنتا متن کسی ہو شرح فکیل او عوام خلاصہ پہلے سمجھ لو عوام او فلاح پی کامیاب ہوں دونوں جہانوں میں جہی اپنے حکمران دے پیچھے چلے کی آخیا میں جہی اپنے حکمران دچھے چلے وہ عوام سلاح پی کامیاب ہو حکمران او کامیاب ہے جیڑا حق دے مقے چلے اے رابطہ جی عوام او کامیاب ہوئے گی جیڑی کہلے کیوں میں اولا ماں پہلے کیوں نہیں رکھا اس واسطے کہ علماء دی حکمرانی یعنی انہوں کے حکم دی تابے صرف سرف تک محدود ہوں اس واسطے وہ ساروں دے اتنے نہیں ہو سکے گی حج چار بندے دس بندے سو جن اتعد رکھنے والے نے ان نہیں منگ گی گلوں ساری سارا تھوڑی منگنی لیکن حکمران جڑا ایک گل کرے گا سارے منگنی پائے گی اس واسطے فقیر نے فرمایا عوام وہ چنگی کامیاب ہوندی ہے جیڑی اپنے حکمران دے پیچھے اور حکمران فلاح پاند چنگا ہے قوم نائدہ پہنچاد جا کے پیچھے چلے علماء دے پیچھے چلے اور علماء ماں وہ کامیاب ہوں نے جہے دے پیچھے چل سمجھو پھر عوام کون چنگی حکمران کہڑا چنگا جیڑا علماء پچھے چلے اور علماء وہ چنگے جیڑے اولیاء پچھے چلن اور اولیاء وہ ہوں نے جیڑے اللہ دے رسول پچھے چلن یہ جی اصل رابطہ جڑا ہوں کٹیا پیا کٹیچیا اتوں کر کے اتوں جو کٹیچیا ہے نا تو پھر تھلے ہاتھ نہیں جانا سی گل میری سمجھ آ جی اولا ماں رابطہ ختم ہو گیا اور ماں کا رابطہ اولی ختم ہو گیا اولا ماں طلب ہی نہیں حکمران نے اولاباد واسطہ کٹ لیا جبکہ سدکے جانا حضرت سیدنا فاروق آزم کو ڈٹ کے آخو نا شبال اللہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی ن اس اپنی محفل قریب کر کے بٹھا سن جل قرآن دا علم چوکھا ہوں جی قرآن, قرآن حکیم کا چوکھا ہوں حضرت فاروق آزم میں فل چھاڑے سن کیوں یہ قرآن زیادہ آران تو مراد قرآن نہیں ماہے سمجھ والے کیونکہ اسے جہے حافظ ہوتے سن وہ حافل ہوں سن جانا دن روزے ਦਿਨ ਰੋਜੇ دن روزے دے رات ਖਲੋ کے رنگ ان ਦੇ کٹے ہونے لال سو رنگلے والے حافظ اس لیے کون سنا کیونکہ قرآن اللہ دی عبادت لگا کے رکھتا سی اس واسطے بڑے بڑے ایسے سن کہ انہوں نے روح رگ رگ دے اندر قرآن رچیا ہو یہ فاروق اعظم اپنی محفل چ نی کر کے بٹھا سن معلوم ہویا حاکم وہ چنگا او کامیاب ہوں جا رکھے پیچھے چلے آلم وہ چنگے جڑے ولیا کے پچھے چلنے کہہ کے پیچھے سفیا پہ نقص ماریا ہوں جنہ نے نفس, نفس ماریا ہوں, نفس مارے ہوں کیونکہ نفس ایسی بیلیوں نہ ڈنڈے نہ نال نہ نا نا بلڈوزر نال نا نال نال مردہ ہے تے اس طرح ہی مرد جس طرح کے اللہ دے پیغمبر تو فکیر نے ایک نقطہ لیا ہے جنہوں نگاہ آخیا جذر ہے جہ نظر جاندہ ہے، دا فیض تے تا نفس مرد بغیر نگر دے فیض تو اے من جڑا دا چور اے مرد نہیں پاویں ٹھل لا لو ہزار کتاباں پڑھ لو جنا مردی مقرر بن جائے آلم وڈے تو وڈا بن جائے مفتی وڈے تو وڈا بن جائے جر کسے صوفی دے جوڑے سدھے نہیں کرے گا اندر اگے مچے گا نہیں ہوں گے مرے گا نہیں ہوں گے فنا نہیں ہوا ان چر کچھ لبن سکنا اور یہ سوفی مار سکتا ہے انفی نے سلطان اللہ عارفی نے گل کی شہرے سمجھا دیا سارے آ جائے گی سلطان فرما نے اللہ پڑے ہار سردا پڑ ہو پڑ پڑ مئی اف بھی لو زردہ لکھ ہزار وہ کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردہ باج فکیر مزہ نہیں آیا سوال لگا دے باز کسے نہ اے ظالم چوری اندر د دے پیچھے نہ چلن صوفیاں دی خدمت نہ نفس نہیں مر تے جنہاں چہرے نفس نہیں مرد اُن چر رب ونوں بھی کچھ نہیں بھی دے پیچھے حکمران چلن آلما پیچھے آلم چلیا پیچھے جڑا اللہ دے رسول پیچھے چل تائیوں تران نے فرمائیا نام تک فرمایا ایمان والو بنو سچوں متقی بنے گی جدو نال سچے ہاکم دابے سچے حاکم اللہ ادو بننگے جدوں آلما دابے سچے آلما دے سچے والم ادو بننگ جدو اللہ دے پیار تابے دے رب دے پیاریاں پیاریا دے تابے ہوا بندہ غور فرما کیوں اس واسطے کہ مذہب مذہب آلم دا آلم دذہ دلیل دلیل لال پر صوفی دا مذہب اکھی ویخیا ہوں گل میری غور سمجھنا میں اج ہی شیخ شہ بدیل سور وردی رتی اجلاؤ سال کی کتاب آوارے فل مار پڑ رہا سا آرما اللہ سوفی رکھا جا مگر یاد رکھنا سوفی سابن والا نہیں آئے بار بار مطلب کی گل پک جائے سمجھ آئی کہ نہیں ہاں وہ جہاں باجیاں کلاریا ہوں سابن کے گل نہیں ان کا سوفی سوفی وہ من مریا ہو رب بول رب گل سمجھ آئی کہ نہیں وہ جنادے اندر رب وسدا ہوں نگاہے والی وجہ اللہ کے پیارے بھی نظر پہ نفس مر جفس دیا غلازت پلیٹیاں ختم ہو جدیس پا کے چاہتا ہے حدیث پا کے چاہتا ہے اگر لوگ گردش شیتان کی نہ ہوں شیتان کی گردش دلانے اتنے نہ آدھی فرمایا زمین پہ بیٹھ والوں ارش نظر آنے سر کیونکہ سارے دلوں کے اتنے ہوں نو ست ہوں دنیا کی محبت کی وجہ سلوں کے آس پاس شیتانا کا ڈیڑا ہوں وہ شیتان ہے اعام مراج نے دل, دل آس پاس کر دھیرا ہوں اکھ ہو گئی دل کی بند اس واسطے ان کوئی شہ نہیں دسدی جدو فکیر پہ نگاہ اس نے دل تو شیتان بھی نس جانے تے نفس بھی مر ختم ہو گئیا. تے دل جہی یہ لطیفہ ربانی نور خورے خدا, اس نور خدا نار. پھر فقیر خدا دیا گلا بھی سنتا ہے خدا دے نور نی ویخا لیا گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اور نور خ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 ایسا سن کے پڑھنے آتاب پڑھنے آس عالما منہ تو سن کے پڑھنے آ پر فکیر نبی پاک نونے کا کلما بل گا میاں شیر بانی ردی اللہ والارک سنیا نا آپ سرکار دل ایک مائی آئی تخر لگی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 ایک وہابی نے آپ سے اتراج کیا کہ غوث پاک نو بڑا نا من میاں صاحب نے فرمایا ہاں میں غوث پاک دا بڑا عقیدت لگا تے کہ کھے ختم ہو گیا اپنے اگے ہاتھ پھیرا میں کر کے ہاتھ پھیرا ڈل بولیا کن پرنے ہوش چایا کہہ لگا وا میاں صاحب غوث دا میں اعتراض کرتا سا جنگ تے سامنے میں سمجھا دیا یہ دسو آلم اربا آئے سا سارے نہیں تھی اس لیے گلی ڈنڈا کھیر دو بندے سارے روح ہی سارا پہلے روحاں تو پھر اب آئے اس جسے مر کن مرلے طے کیے وہ تی جان تو سڑا نے فرمایا سی رب نے فرمایا لس تو نہیں ہوں کن جب نہیں دے دیا سی بابا ابدل عزیز تب دل منکر بنیا جب دار بابا میاں صاحب دا غلام بن گیا دیتا رب کی ندا سی رب اسا سنی سنی سی کہ نہیں سنی وہ سنیا سوب دیں اصا قالو کالو ہاں ہاں سا رب سچیا کیوں نہیں تو تا رب بھی معلوم ہویا روحان دے جہان چ رب دیاں سنیندیاں نے رب سونے دیا گیا سنی دیا نے. جدو آ گئے رب او قدرت دا ایک جہان سی عجیب پھر آیا حکمت دا جہان مابا. حکمت چ رب سونے نے لیا مابا. کے روح نسے چوڑیا جسا تیار کر کے تے اور اللہ کی پھر ن نہیں سنی سوفی ادو بن گئی جدو چلیا پیٹر جسم جان کے تے بھول گیا رشا پھر پشا مڑنا شروع کر دیا مڑدیا اس جسم دے اندر روح ہو مگر ایسی شفاف بن جائے کہ پھر ٹر جائے اسے روح عالم ارواح دے مقام پہ صاف ہو جاوے جب صاف ہو جاوے گی اس لے عالم اسے تو اسی سنیا سی رب دی ندا فقیر پھر زمین تے بیٹھ کے سنتا ہوں الف تو بے ربے کمبھ کی ندا زمین تے بیٹھ کے سن رہا ہوں بھائی تا کر کے وہ <تصح> مشاہدہ کردہ ہے وہ <تصح> ویخدہ ہے تے ویخن والا بندہ ہی جڑانا وہ خطا نہیں کھاندہ دلیلان کا خطا کھا جاندہ مگر مشاہدے والا خطا حضور فرماندے نے لحسل خبر و کل معاجنہ فرمایا ایک کے خبر کسی نو دسنا تے دو جائے اکھی ویخنا اکھی ویخنا ہو رہے تے دسنا ہو بھائی ایک بندے میں دسنا بھی لاہور جس طرح سڑک ہو فکیر <SL> منزل تڑیا ہوں جا منزل تڑیا اندھے کواہ پوچھو گے انہیں راہ بھی صحیح دسنے پلکے توڑ پہچا بھی چل فقیر دنیا دی दो दो दो فقیر کی ٹگی آ اسی پھسے ہاں اب ٹگ بازی کھا لیں کھا دی کر کے خدا تا رسول پلیا ہوتا ہے فقیر اللہ دینا بھی یاد ہوں جہا نال بہ جائے چیتا کرا چڑتا حضرت نہ کرنی ربی اللہ سرگاؤں اس کرنی دے بن حیان گئے آخ السلام علیکم آپ نے واپسی جب د فرمایا یا حرم بنیان حرم حیران ہو گئے ملاقات پہلی نئے آپ نے فرمایا لیا خاجاس کرمی نے حرم تو بھول گیا تیری میری ملاقات آلامی عرت ہوئی سی من یاد رکھنا ہو. Oh, oh. Oh, oh. جدو رب آخیا سے اب اس کو ربے گھومو چلیا موسل کا چیتا چھتی بول گیا معلوم ہوا اللہ کا فقیر خدا دی قسم رب حدرتر ہو آہل بیس بے امام نے آپ سرکار نماز پڑھ رہے سن شاید جعفر صادق رضی اللہ تعالان ہو اہل بیت بے امام نے آپ نماز پڑھ رہے سن شا, الدین سرکار نے عبارت لکھیا ہے، نماز پڑھ لیا نا بےوش ہوا قرآن کی آیت پڑھ لگا سن بار بار کوئی آیت رو پڑھتا رہا وا پہلا میری زبان پڑھ رہی سی بار بار پڑھنے کے لگ سوچنا وا آئے دنیا کی ٹگی جسے سر پالنے جسے دی. جی داری منا بڑھی رالی ہو جائے جی, ایمان بیچنے آئی جی, ہوں. سانو جی دی اپنے بلے میں گبر کھیلنی چا کے تے تباہ کر چھٹ دی ہوں ورنہ خدا شریف پل آرام نہ د دنیا وہ ٹھگی نہیں سال راہر پوس را زن دنیا جڑی حقدار مرد آشک مول او کب ن بو آشک مول آشق مول او کب ن بو اے زارو زاری روینی یاد رکھ لڑا جہا علم فکیر تجو جہا علم فکیران بےگا اندر دل و دنیا دا پیار نہیں ہوئے گا دنیا دی محبت برباد کر دیئے دنیا دی محبت انسان برباد کر ہا جیتے دنیا محب نبی فرمایا جی ولیاں دی شان نبی پاک نے دسی او کے را ڈٹ کے اللہ <و drawn> <Formula> <و vemos> <thank> <tolerancia> تھی صحیح ناراض بیٹھے جی اس واسطے آج کہ میں آڈی مشوکا کے خلاف پہ بولنا <laughs> مشوقہ چیڑیا جائے ان دکھ لگتا ہے یہ کیا ہے؟ بزرگ فرما نے دنیا مشوک دنیاداروں کی جڑا یہ پیار کرے دنیا داروں ویری بن جیا آزرگ فرما نے جیڑا آلم جہا بندہ دنیا پیار نہ کرے کیونکہ وہ مشوقہ نہیں چھیڑتا واسطے لوگ پیار دیکھو دنیا پیا دا دنیا دار دن دنیا پیار ہوتا ہے تاکہ دجے کے ویری ہونے ہے کہ نہیں لیکن ایمان دسو ابھی تھی میاں رہی میں ویری آئے میاں شیر بانی دیر آیا سانو کیوں نہیں روپیہ کٹ کے مراد نے سارا کا پٹا پایا گل سمجھ آئی کہ مطلب سی لر مارن دا مطلب یہ چلو یہ دل نہ دوں دل نہ دیو دی اللہ بندیا گور فرنا مجبے دل فرسانی شہ خامر سرحد رحمت لال ہے نقصان پہنچتا ہے جی جی اللہ تلہ کے رسول ہو پیار کا پتا کتا لوگ پتا جی سنو دنیا پرست خدا پرست دین پرست یہ فرکنگ ہوتا دنیا دون جان دین آکھے گل یہ کم نہ کر دنیا آکھے کر پیسے ول آن گے ہوں جا بندہ آن جان تے مگروں جاوے کوئی گل نہیں پر دنیا نہیں جانی چاہیے لائے دنیا پرست بندہ ہے بندے نے تر جانا پھر یہو جی کنری لائیے جی نیت یار نو بنا لو میری گل نہیں غور کرنا علماء وچ عوام رابطہ عوام دا رابطہ حکمرانہ ہیں. مگر حکمرانہ اولا ماں کوئی نہیں ماں دفیا کوئی نہیں دا, دا اللہ دے. اللہ دلہ دے کے رسول نار کوئی نار. اے رابطے اس طرح بیڑا کرک ہوا پیا بھائی اولا ماں نے اونا فقیران دی طلب ہی کوئی نہیں رہی وہ آدھے میرے تو خیر, میرے فکیر ہو ہی. سارا بہ رہا ہے آپ سارا سارا کچھ اندر کول ہو جا کے میں کچھ بھی نہیں سب کچھ تویں بولا کون نما اولا ماں روحانیت دی. تلاش ختم ہو گئی تلاش پہ تا طلب ہوئے پہلا شوق ہوئے شوق ہی ختم ہو گیا تلاش تو اٹھ کے طلب تلب کر بعد کی گل اس واسطے علماء دا بیڑا غرق ہو رہا پہ اگوں علماء صوفیاء تو رابطہ کٹ بیٹھے ہیں تے صوفیاء جڑے نے انہوں کا رب رسول لال کو تلک کو نہیں رہا وہ ایک اپنی نویں شرح بنا کے اندر چلن رہی شرح کا مطلب یہ نو باندھ شرح ہے نہ وہ خود کرنی چلنا نہ لوگوں چلا جن یاد رکھنا یہ رابطے پھر کائم ہو گئے عوام کا رابطہ حکمران حکمران کا رابطہ حق مائے حق دور اولا ہو گئے اپنے ولیا تاکان دے صوفیاء, دے تے صوفیاء ہو گئے اللہ, تے اللہ دے, رسول دے خدا کی قسم کر کے اسلے مسلمان جب بھی ہوا دونوں جہانے جی کامیاب ہو جائے دون جہان کی فلاح مل جائے گی کیونکہ علم سمجھ اسلے لیے ہے جسے خدا دا نور بندے نو سمجھا. سبحان اللہ خدا دور بندے نو سمجھا وے. باقی نہ رہی وہ آئی نہ زمین جی. سارے طبقے ایک تو جدا ہو کے ختم ہو گئے نا عوام تے بیڑا گرک ہو گیا عوام کا بیڑا تے آپ گرک ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا علماء ما اور حکام دو طبق نال قوم سور جان دیئے انہ دے نال قوم اجڑ جی دعا کرو خدا بندے خدوس اصا مسلمان دے اے تمام رابطے پھر تو استوار فرما دے پھر تو یہ رابطے سارے اندر پیدا فرما دے اسلانوں دی ترقی ہوے گی تو اسلمان دی عظمت و شان ہوگی تو اسلمان دونوں جانا کامیاب ہوا گے فلاحے دار سارے قدم چومے گی ہی کدوں جدوں رابطے سڈے بحال ہو گئے گل میری سمجھی کہ نہیں میں اس واسطے سوال کیتا کیا اللہ فرماندہ نفی لکھ ادرا ل من کا نو کل بولو سم آ شہید فرمایا قرآن میرا نسیحت ان بندیا قرآن نسیحت انہوں بند جل والے نے حاضر دماغ ہو کے سنتے ہیں حاضر دماغ دل والے کہڑے میاں صاحب ورگے دل والے ہوتے ہیں جنہوں کا دل ہال ہر وقت رب نال ہی بستا ہے نارا سمجھ آئے کہ نہیں فرمایا تقسیم رب نے کی فرمایا قرآن نسیحت میں نسیحت فائدہ, فائدہ ہوگمستا یا, یا فرمایا پوری توجہ حاضر ہاضر نال گل سنے اس بندے نو فائدہ ہوا قرآن تو جڑا بندہ جتی چکن آوے یا جناب آئے کسے بھی جیب کٹن یا آئے ایو گپ شپ سے روک میلہ ویخ بیٹھا ہوئے مجمع میں دل ہوے یادگار پاکستان یہو جا بندہ رب دے دان تو کی نصیحت آ رب فرما ہے حاضر دماغی ہوے و آ شہید دلو من کے بیٹھا ہوئے رب کا قرآن سچا ہے دین اسلام سچا ہے تے فرمایا ہلکا سما توجہ دن پورا آدری ہوجوری بیٹھا ہو فرمایا اس بندے میرے قرآن تو فائدہ ضرور وہ بندہ فیض لے کے جانا ہے اس بندے کا دل ضرور رنگ لا چڑا ہے میں ایک مثال دینا بزرگاں نے دتی ہے کسان جدوں بیج ہے نا زمین پہ, تے کچھ دے بی راہ دے جے نے اتو پرندے دانے چ کے لے جائیں انہیں ہوں کی اگنا ہے انہیں جا کے پرندیاں دیوچوں, جناب انہیں وٹھ بن کے نکل جانا ہے اس تو کوئی شہ بھی نہیں اگ سکتی دوسرے گانے دے وہ ہوں پائے نہیں اتوں سی تھوڑی جی مٹی تے تھلے سی پتھر دان اگیا جدوں جڑ آئی پتھر تک پہنچی وہ سکھ کے تے ختم ہو گیا کیونکہ ہٹان پتھر یا تے پتھر چنانے باہو اوے زیا وسنا میہا ہوں او می اوے کی کرے چیت جا پتھر یا تیسرا دانا ہو گیا زمین تھلے صحیح سی نرم لیکن نال کوئی کنڈے پے سن پرونگلی نکلی کنڈے وجے کنڈیاں نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتا. تو بھی پودا نہ تیار ہوا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 یہ تے دل تے ساڈے ہوں نے زمین تے بیج ہے جڑی نورانی گلان دیانے. ماشاءاللہ ہوں کئی تے بیلی ہوئے نا جنہاں جنہوں پہ میں دسیا جنہاں دا دل حاضر کونی دماغ حاضر بیٹھے آئے سن رہے ہیں یا تو لکھا رہے بیٹھے نے میں چتی بولتا کی پیا ہوں اسی مگر اندے بنے تو کان نے چڑیا نے چکے لے گیا روند دوسرا وہ ہوں گا جنہیں سنیا پر شا ہو رہی اندھے دل کے اتنے انزہ پیتا کہ سنیا گل چیٹھ لگی ہے پر شیطان نے آن کے لت خرکائی تو دی رہی تیسرا ہو یا جہن جی سن لی عمل واسطے سنی انہیں بے عمل کرانگا لیکن میرے ورگا پھر اندر نفس دیاں خواہشان دنیا دیاں لذت غالب نے انہیں سن لیا پھر وہ عمل کراستے انہیں سنیا سی پر نکلیا پھر شو تماشے فلما ڈانس بےلی واڈا مور دیا رہے مول دیا یار گل تیری چیز ایک بار آل جایا یار چرے کی بے وقوفی گل بڑی چنگی سی پھر جا ایک ہوکر گیا انہ کھانا خراب ہوا انہیں آخر آجا میلے تو چلی گئی کوئی نام دا, تو دنیا حالے بڑا وقت ویلا پیا ہے, اونے اس پاس لایا نفس دی خواہش پھر غالب ہوئی جی. او پرومبلی پروںبلی پرومبلی بچاری ر ہو گئی تیس چوتھا بندہ ہوں جی تیسرا وہ چوتھا جڑا بندہ جہا جی دل مومن ہوں دا पूरा हाजिर होके दिल हाजरी है नूरानी नूरानी का बीज सुटी ख्याल भैड़िया चीजा का बीज बोल आया जोड़ा मौल सुनो ना ही सुनिया जाए चंगा भाँगा। भाँगा। گل سننی چاہیے دی جی گل سنن کے بندے دی دل و دنیا تو نفرت ہوے ہو آخرت کا پیار ہوسول کی ہوب ہوے نبی شرح پیار پیدا ہوجا دے اپنا بھی پٹھا بھائی کھلا دوجے کا بھی بھائی کبھی دل حاضر کر کے پھر سن پھر ان دل چ بٹھا امل واس پھر ان بچا خواہش نفس تو ہو جا بندہ صوفی تے ہو جا بندہ فیض پا جا ہے تے اپنی آتبت سوار جاندہ ہے تے تاں کر کے اللہ دے پیار بار گاہ آئے بندے جڑے نے نا وہ اپنے من کی دنیا کیوں آباد کر جاندے اپنی دنیا کیوں سوار جاندے اپنی آخرت کیوں سوار جاندے ہیں اس واسطے سوار جاندے کہ جڑا جا کو آ گیا ہے دل بھی حاضری اور عمل واسطے انہوں کو لے گیا آئے وہ بندہ اپنی کھیتی دل والی آباد کر جا ہے پیداوار دی جدوں پھر اپنے جناب فل کھدیے وہ پیداوار تیار ہوتی ہے خدا بھی کسم کر کے آنا ایسا بندہ پھر دونوں جہان فلا کامیابی حاصل کر جانا ہے اس واسطے سنن دن واسطے سلیقہ ہونا چاہیے بھی گلوں سننا کیونکہ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے سنن والی دولت جی ہے یہ بھی رب دی مت کوئی بندہ ہے سمجھے پیا اس واسطے اللہ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے یا مولا سانو حق سننے کی تو فی قطع حق سنان گے تو حق تے چلیں گے نا حق پہ چلان گے بعد پہلے سننے والے بنی اجکل سنگے ہی نہیں بولن نہیں دے میں نا بولن نہیں دے جی نہیں بولن ہی نہیں دیں گے چوپ مال بھی چوپا ایک چنگے پلے جناب چنگا پلا جی چنے پلے کا مطلب چنگا جناب مطلب جی باہج نو جنو جا رہا انہیں آخیا مال بھی آ مسجد کے نال ہو گئے نا رقبہ مکان کوئی ہوں دس ہزار کیمت کٹ جاتی دس ہزار روپیہ کیمت گھٹ جاتی اس مکان کی جڑا مسجد جا فلم سینما دے وہ دس ہزار ود جی کنجر محلے کے دس ہزار بھی ہزار ود جائے کی خیال ہے لنگیا ٹپدا بازیات ہوتی رہے گی اکھان کا حج ہوتا رہے گا جی اس محول بہ کے جس حق بیان کرنے کی اجازت بنیاد حق تک چلے دعا کرو فیض اللہ پھر تو عام فرمائے پھر تو اور ان شاء اللہ وہ لذیذ وقت بعید نہیں ان سب کے اللہ نے پاکستان اتا فرمایا پرکت اللہ نے یہ آبادی اتا فرمایا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بول سب لو اپنے ہتھیار دینا مومن جیت دئی کے ربے گفار رب نے عجیب ونڈ پائی ہوئی رب مسلمان कदी काफर बराबर नफरी बनन दिता वे न कदी हथियार बराबर होता तारीख पट तारीख खोल एक जंग के मौके त जंगे हनैन सी हजरत जी जंग के मौके तहाबा सन चोखे ताफिर सन थोड़े دے دل چ خیال آیا اج وٹ دیا گے اج ویخو اصل آ رب نو آیا چلا کوئی اہ پیا نسد کوئی یہیں پیا دیں کوئی یہیں پیا جان چاند بندے گنتی دے نبی پاک نال رہ گئے اور رب دا حبیب خچر مبارک سوار مطمئن جنگ دے میدان چرد جلامان دے ویڑے چ اللہ اللہ بیت پھر رہنے حضور. سارے نس گئے اللہ جلال چاہیے سبیا پھر سرکار دور کے آئے دل چو او بسا شیتانی نکلیا کسرت والا ہوا رب سونے جنگ فتح کرا دی रब जला आया कुरान उतारिया अच्छा तहन याद नहीं जदों तुरस थोड़े सौ तो काफिर चोखे सन बदर अज तूी कसरत ने धोखे पा दता काफर रब बनाया पां अरब مسلمان بنا سوا رب زیادہ کون نے بولو تو رب کیوں لارو زیادہ رکھے اچھا جنہیں مرضی اصل کٹھا کریے نا بندے انہیں انتے کرا گے توجہ نہیں فرمائیے بندے کیون بناؤ گے ان بلکہ ہوں تو, تو اکھڑی منصوبہ بند تو بن دینا ہی نہیں مطلب پورے ہو سکتے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں ہو سکتے آخر پہ جی سارے کوٹم بم چوڑ کے پترا پتہ ہی کوئی نہیں مرو جدو مومن کسرت اصل کسے شاید سے بھروسہ کرے تو سمجھ کافر دے ہتھو کتے دی موت مرے گا زلیل ہو کے جائے گا جدو رب دا بھروسا کرے رب امداد واسطے غیب دے فرشتے روحانی روحانی نور دیاں براتا ادرو نبی پہ آدمی نہیں ولی پہ آدھے نہیں صحابہ پہ آدھے نہیں علی پہ آ سارے بجا چا قلندر لاہور ہی فرماندو شمشیر کرتا ہے بھروسا کافر ہے تو شمشی پہ